قرب ہوتا ہے کہ اسمان اپنے اوپر سے شک ہو جائیں اور فرشتے اپنی رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور زمیں والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں سن لو بے شک اللہ ہی بخشنی والا مہربان ہے